بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بهسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد الطقوة محترم سامئين نوجوان ساتيو آج خطبے کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم اللہ تعالیٰ کی دو عظیم ترین نعمتوں کی قدر کرنا ایک ہے صحت اور دوسری ہے فرصت صحت اور فرار اللہ تعالیٰ نے تو ایسے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے وہ ان تو نعمت اللہ تو حصو اللہ کی نعمتوں کو تم گننا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے لیکن نبی علیہ السلاۃ نے شاید سنایا ان میں سب سے اہم جو نعمت ہے وہ دو نع متانی مقبول انفی من الناس المن اناس عبد اللہ بن عباس علی اللہ صالان حدیث کے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے شاع سمایا اور بعد روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حجت الویدا کے موقع پر اللہ رسول فرمائن نع متانی مقبول انفی حما کثیر من الناس دو عظیم ترین نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کی ناقدری کرتے ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے نمبر ایک اسختو نمبر دو الفرا ایک تو صحت اور تندرستی ہے اور نمبر دو فرصت اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا کرتا ہے قائم آپ کو وہ ہے یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں ہیں کہا جاتا ہے انسان کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ جو زندگی ملی ہے یہ اس کا راس المال ہے انسان جب تجارت کرنا چاہتا ہے تو راس المال جتنا ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا اب اگر انسان غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تجارت کے لیے جو راسولمال دیا ہے وہ انسان کی زندگی ہے صحت اور تندرستی ہے اب صحت اور تندرستی سے فائدہ اٹھا کر کے جتنا چاہے وہ نیک مال کریں اور جتنا چاہے کوسا کر کے اپنے راس المال کو ضائع کرے تو دوستو ان دونوں نعمتوں کی بڑی قدر ہونی چاہیے نعمتان مغمون الفیما تثیر من الناس صحت والفران الفران لوگ دو عظیم ترین نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ اس کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں بیکار چلی جاتی کھیل کود میں لہوئی میں دنیا تو دو چیزوں کے اندر ان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ایک تو صحت ہے اور دوسرے تندرستی ہے نہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اے لوگوں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کڑے ہوگی تو سوم مل تشر یوم قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑے ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا اور نعمتوں کے بارے میں بیان اللہ کو فرمایا سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ انسان کے ساتھ تندرستی اور نعمت کے بارے میں ہوگا اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوم مل لوگ دنانا ہی لوگوں کی آمد کے دن اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہتے ہیں صحت کا نعمت کیا ہے الابدانی اسمائی ول قروب سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کا دماغ درست ہو سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو دیکھنے والی آپ اللہ تعالیٰ اتا کرے سب سے بڑی نعمت ہے کہ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کام اتا کرے سب سے بڑی نعمت ہے تقویٰ والا دل اتا کرے اور بات ہیں اگر تمہیں یقین نہ آئے تو سور کے کی آئے پڑھو انا ول بسرا ولفاد کان ان مسولہ میرے بندو اپنی صحت اپنے آپ اپنے کان اپنے دل کی حفاظت کرنا اور ان کا صحیح استعمال کرنا کیوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہمایا جو بڑی نعمتیں ہیں ان صحت اور فراغت میں سب نے کو صحیح استعمال کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ خود اپنا وقت سے فائدہ اٹھائے قرآن سیکھے علم سیکھے نماز کی پابندی کرے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ حرف العالمی جو سواب حاصل کرے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا گیا یا یا رسول رسول اللہ یار یار سرا سے اوسن آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان کون ہے آپ نے فرمایا من تعالی عمر وحسن وہاں ہماری امت کا سب سے بہترین انسان ہے جو دو چیزوں کی قدر کرے اللہ نے اس کو سیاحت تندرستی دیا تو سیاحت تندرستی سے زیادہ زیادہ نیک مال کر لے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ان دونوں نعمتوں کی صحیح مانوں میں قدر اور ان کو صحیح طریقے کا استعمال کرنے کی تو فکر سے فرمائی اکر کو لہٰذا ستر اللہ ہمیں الحمد للہ وقفہ سلام والی بخاری آپ نے ساتھ فرمایا کالی کا حق کن ولی نقش کا لئی کا حق ولی اہدی کا لئی کا حق وہاں کے حق حق ایک طرف اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر اپنے نفس حکم ہے اور اپنی اولاد اور اپنے گھر کا بھی حق ہے اس لیے وہاں سے کلبی حق حق اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کر اپنے نفس کا بھی حق ادا کر اور اپنی اولاد کا بیا ادا کر ہمیں چاہیے اولاد کی کے پر کو صحیح تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کریں ان کا وقت ضائع نہ کر جائے ہم بھی کچھ علم حاصل کر لیں ہم بھی کچھ بات سیکھ لیں اور اپنی اولاد کو بھی کم سے کم قرآن اور کچھ دینیات سکھانے, سکھانے کا انتظام کریں نبی رہا خیرکم من تالم الق قرآر تم میں سب سے اچھا انسان ہو ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا دوستو ہے تو ہم بھی فرسط پانے فرصت کے وقت اللہ ہے جائے قرآن سیخیں دین سیخیں شریعت سیخیں اور اپنے وقت کو ایسا ہی استعمال میں لائیں تمر آدھام اللہ کا نا حصر تئی نہ اللہ کا نت خسرت علی انسان کا ایک منٹ بھی اگر بے کار جائے گیا ہے کہ آمد دن اللہ تعالی اسے پوچھے گا یہ پانچ منٹ تو نے کیوں کیا اس میں اگر تین سب رحم دینا کوئی نے کام کر لیا ہوتا تو آج تیرے کام آتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو نیک و ساری بنائے وقت کی قدر کرنے والا بنائے اپنے وقت کو دن سیکھنے میں قرآن سیکھنے میں عبادت کرنے میں قرآن کی تلاوت میں ذکر اسکار میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور اپنے دوست احباب کی اصلاح کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرف کرنے کی تو فکر سی فرمائے اے رہا راہ مین ہم نے جو بیمار ہو سکا اس کے بعد کو تو فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے اہ روین اس وبا اور بھلا میں جو ساتھی انتقال فرما رہے ہیں اللہ ان کے بقر فرما اور جو میں مبتلا ہیں اللہ انہیں صحت ادا کر دے اور جو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی محبوب رکھے الہ اللہ رحن جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس شدہ شیخ خلیفہ اور ان کے آوان اور سہاسوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور راستی فرما ہر بھلا آپ سے محفوظ کر لے اور خاص طور سے جس شہر میں ہم ہیں وہاں کے حاکم شہد سلطان اللہ کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کو ان تمام حضرات کو ہر بھلا ہر آفت ہر مصیبت سے محفوظ کر لے ان حضرات سے وہ کام جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم کی خیر خیر بھلائی ہے اور ہر ایسے کام سے روک لے جس میں آپ کا غضب ہے امت اور قوم کا امت اور ملت کا نقصان خوشارا ہے قوم اور وطن کا کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ اے اللہ حمد ہے اے جس ملک میں ہیں اس ملکوں کو ہم رحمان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں اللہ انہیں امن و امان نصیب فرما اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ہر اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں جار مار اور کے اللہ جان مال عزت اورศักت عطا فرما عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ امر بالعدل والهسان والہ الهداۃ القربا و ان هار بالشاء کرے والبکی یہ حکم نہ اللہ کو اکبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میل آئی تب کو دبانا نہ بھولی تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے